أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدنت بأرض أقمت ومنه المعد في مقعد صدق في المنبط صدق قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن برجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء <تسجح> <تسجح> <تسجح> <تسجح> <تسجح> <أكت> <تسجح> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقرره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد رسوله. يا إجرس أدين آمنوا تقول لها حق ثقاثه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.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 صحیح مغالی کے کتاب الرقاق کا باب نمبر اکیاون ہے صفت اور جنت بنار جنت اور جہنم کی صفات <تصفيق> یہ باب تقریباً تمام محد اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور اس سے مقصود کیا ہوتا ہے یہ بتلانا آ کی روشنی میں کہ جنت کیسی ہے اور یہ کہ جنت تیار ہو چکی موجود ہے اس کی نعمتیں کیسی ہیں اہل جنت کیسے ہوں گے اور جنت میں خلوص اور ہمیشگی اور اس حوالے سے اس سے متعلقہ جو بھی امور ہوں وہ اس بات کا موضوع ہیں اللہ تعالی ہمیں اہل جنت سے بنا دے اسی طرح جہنم کی صفات جہنم کی آگ کیسی ہے جہنم کا عذاب کیسا ہوگا اہل جہنم کے اوصاف کیسے ہوں گے کیا ہوں گے اور جہنم بھی اس وقت موجود ہے اور جہنم میں مشرقین کے لیے کفار کے لیے خلوب ہے ہمیشگی ہے اور کبھی نہ نکالے جائیں گے نہ کبھی ان کی عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے امام بخاری مولا فرماتے ہیں بابر صف جنت و نار یہ باب ہے جنت اور جہنم کی صفات کے بارے میں آگے ایک حدیث معلت لائے ہیں کیونکہ یہ حدیث مکمل صنعت کے ساتھ اسی کتاب و خاک میں پیچھے گزر چکی ہے اور بھی کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے ابو صحت خدری فراضیں ہیں رضی اللہ عنہ قال اعلنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبال عالمین یا عقل ہو احضر جن پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ زیادہ تو قابل الخود مچھلی کی جو کلینجی ہے اس کا جو زیادہ حصہ ہوتا ہے اس سے مراد کی نکلجی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوتا ہے اسی جیسا مگر میں اس کے زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالی پہلے جنت کی سیاست کے لیے پہلے پیش کرے گا پیچھے تصویر گزر چکی کہ اہل جنت جس زمین پر کھڑے ہوں گے در حقیقت وہ روٹی ہوگی جس کو توڑ کر وہ گائے کو کھائیں گے اور سالم کے لیے دو چیزیں مہیا کی جائیں گی ایک مچھلی کے گوشت کے ٹکڑے اور دوسرا جنت کے بیل ذرا کر کے ان کی کلیجی پیش کی جائے گی اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو بیل کی کلیجی کا زیادہ حصہ جو ایک لو تھوڑا الگ ساتھ لگا ہوتا ہے کلیجی ہی کی مانے اس ٹکڑے ہی کو ستر ہزار لوگ کھائیں گے یہ جنت کی نیندوں کی حقیقت ہے تو کی حدیث کئی مقام پر مذکور ہے کہ امام بخائی رحمہ اللہ نے یہاں تعلیف استعمال کی اور سند کے بغیر اس عزیز کو ذکر کیا اشارہ کر دیا کہ اہل جنت کی جو پہلی ریاست ہے مچھلی کے گوشت سے ہوگی عدل یہ جنت کا نام ہے جنت و عید امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً اکثر ابو آپ آب کے شروع میں اس سے متعلقہ اگر کوئی الفاظ ہو قرآن کے تو ان کی تفسیر میں ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں امام بھائی رحمہ اللہ جس طرح حدیث کے امام تھے تفسیر کے امام تھے اس طرح لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جنت عدن تو عدن کا معنی گیان کر رہے ہیں عدن بانا خل دن کی تو جنت عید ایسی جنت جس میں ہمیشہ رہا جائے گا جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی اردو ہر جنت ہمیشہ رہے گی اور ہر جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی تو اللہ رب العزت نے اسی دوام کو اور نعمتوں پہ ہمیشہ قائم رہنے کو جنت کے ایک نام سے بیان کیا ہے جنت عدل یہ کہتے ہیں ازن تو ازن کہ میں فلان زمین میں رہا یعنی قیام کیا یہاں ازن تو ماننا ہے تو رہنا کسی جگہ پر قیام کرنا ہمیشہ تو چونکہ اس میں ہمیشہ کی کمانا ہے جو گھر آپ کا اس میں ہمیشہ رہتے ہیں تو اس, اس کو لفظ ادن سے آپ بیان کرتے ہیں اذن تو بیردن ہے عقم تو بےرودن فلاں زمین پر میں رہا قیام پذیر ہوا ماہ المعدن کسی اشتقاط سے ایک لفظ معدن ہے معدن کان کو بولتے ہیں سونے کی کان ہے جواہرات کی کان ہے یا کوئلے کی کان ہے تو معدن کو مہا کیوں بولتے ہیں اس لیے کہ کان کے اندر یہ جواہرات ہیں یا اگر سونا ہے تو سونا اور اگر کوئلے ہیں تو کوئلے ہمیشہ رہتے ہیں اس لیے معدن اس کا مذہب کے عین دال نون یا عدن ہے تو اس لیے معدن کو معدن کہا جاتا ہے کہ اس میں جو چیز ہوتی ہے سونا ہے جواہرات ہیں پتھر ہیں یا سنگے برمر ہے یا کوئلے ہیں وہ چونکہ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں اس لیے معدن کو معدن کہا جاتا ہے کہ یہ معدن الضحد ہے جو معدن الجواہر ہے جو معدن الحمد ہے جس چیز کے لیے وہ کان ہو تو اس کو معدن سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ چیز اس میں ہمیشہ رہتی فی مقعد صدق بال نسخوں میں فی معدن صدق سے اور یہ زیادہ سیاق و سباق سے متعلق ہے معدن صبق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے وہ سچ اس کے اندر قائم ہو چکا اور سچ اس کے اندر ثابت ہو چکے اور وہ ہمیشہ کا سچا انسان اور یہ مکراج سبقن جو ہے یہ بھی جنت کی صفات میں سے ایک صفت ہے مکراج صدق اے محبت صدق یا ممبید صرف ان سچائی کے بیٹھنے کی جگہ سچائی کے بننے کی جگہ یا سچائی کے قیام کی جگہ تو جنت مکہ صدق ہے ان سچائی کے بیٹھنے ان سچائی کے ہمیشہ رہنے کی جگہ سچے لوگ آئیں گے اور ان کی صداقت دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی قائم رہے گی اس لسی مقائے صدق جنت کی صفات میں سے خدمت اور بعض سو جیسے بھی بتایا میں نے مائدین صدقن ہے معدن صدق کہ یہ یعنی صدق کا معدن یا صدق کا خزانہ یہ صدق کے سابق قائم ہونے کی جگہ جو انسان ہمیشہ سچ بولے اور صدق کو اختیار کر لے تو اس کو معنی نے صفقن کہا جا سکتا ہے تو امام بخاری اللہ اپنی اس تفصیل کے ذریعے جنت کی کچھ صفات ذکر کی اور خاص طور پہ جنت عزم کا معنی جو ہے وہ بیان کیا جس میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جنت کے بہت سے نام ہیں اور یہ نام زیادہ ہوں تو یہ اس کے شرف کی علامت ہوتی ہے تو سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے اس مذاق فرما دیا پھر دارالسلام بھی جنت کا نام ہے دار الخند بھی دار دارالمقام بھی جنت المحبہ بھی جنت النعیم بھی المقام العمین بھی جنت عدن بھی مقعد الصطق بھی الحسنہ بھی جنت کا نام ہے اور یہ سارے نام قرآن میں مذکور ہیں تو کسی بھی چیز کے تعارف ہیں چونکہ ہم جنت کے صفات پڑھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ ناموں کی معرفت جنت کے بہت سے نام خود قرآن میں ذکر کیے یہ تقریباً دس کے قریب ہیں اور زیادہ نام جو ہے یہ شرف کی علامت ہوتی ہے اور امام بخاری جو حدیث لائے ہیں پہلی حدیث جنت کی صفت میں وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطراح کا پھر جنت میں نے جنت میں جھاکر فویت تو میں نے دیکھا کہ جنت کے زیادہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ فقراں ہیں فقیر ہیں دنیا میں غریب ہوتے تھے مسکین ہوتے تھے فقیر ہوتے تھے وہ جنت میں زیادہ دکھائی دیے وہ ترقی نار اور میں نے جہنم میں جا کر فرعید و اکثر علیہ النسار آل تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں جنت میں فقراں زیادہ ہیں اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں یہ جھانکنا معراج کی رات ہو سکتا ہے کیونکہ معراج کی رات اللہ نے آپ کو جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی تو زیادہ قریم قیاس یہی ہے کہ یہ جھانکنا اور یہ دیکھنا معراج کی رات تھا جب اللہ تعالی نے جب آپ کو جنت اور جہنم دکھائی تو تمثیلی سورت میں جنتی بھی دکھائے اور جہنمی بھی دکھائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جنت میں فخرات زیادہ ہیں اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں تو گویا جنت میں مالدار کم تھے اور جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں مرد کم تھے اس کی کیا وجوہات ہے مالدار جنت میں کم کیوں ہوں گے اور فوکرات زیادہ کیوں ہوں گے کیونکہ مال ایک اضافی شے ہے حساب و کتاب کی, کی جو فوکرات کے پاس نہیں ہوگا جو بھی اہم ثروت ہوں گے مالدار ہوں گے ان کا حساب دو طرح سے ہوگا پہلا حساب یہ کہ یہ مال جتنا جتنا تھا تمہارے پاس لاکھوں کی شکل میں تھا کروڑوں کی اربوں کی خربوں کی تو اس کا آمدنی کا ذریعہ کیا تھا ابھی تک تصد یہ مال تم نے کہاں سے کمایا یہ سوال ہوگا ظاہر ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا انسان طویل ہوگا مشکل ہوگا اور جس قدر کمائی بھی انحراف ہوگا اسی قدر وہ مال دار شخص جو ہے مشکل کا شکار ہوتا جائے گا اور اس کی جو مصیبت ہے اس کی ظاہرہ جو ہے وہ بڑھتی ہی بڑھتی جائے گی اور جب مال کمانے کا حساب ختم ہوگا دوسرا حساب کھل جائے گا وہ فیس وقت اور کہاں خرچ کیا پہلے ذرائع احمد علی اب اس مال کے مسارے کہاں یہ مال خرچ کیا تو اس میں بھی انسان بہت سے انحرافات کا شکار ہوتا ہے بہت سی کتایاں کر جاتا ہے حلال مقام پر بھی خرچ کرتا ہے حرام مقام پر بھی خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ایک طویل حساب کا ذریعہ کھل جائے گا اور یہاں بھی انسان بہت سے انحرافات کی بنا پر مشکل میں پھنسا جائے گا یہ چیز وہ برات میں نہیں ہوگی وہ مال سے محروم تھے تو نہ ان کا یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا مال ہے ہی نہیں اور کہاں خرچ کیا مال ہے ہی نہیں ان کی زندگی فخر میں گزری قنایت سے گزری تو وہ اس طویل مسرولے سے بچ جائیں گے جس قدر حساب طویل ہوگا اسی قدر زیادہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں اضافہ ہو سکتا ہے تبھی رسول اللہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو جنت میں فوبارات زیادہ تھے اور مالدار کم تھے کیونکہ مالدار جو ہیں وہ اپنے مالی انحرافات کی بنا پر جنت کے داخلے سے محروم ہو گئے یا ان کی کمائی میں حرام شامل تھا سعودی اسکیمیں شامل تھیں اور یا ان کی مصارف میں حرام شامل تھا جس کی بنا پر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے جبکہ فقرا میں یہ چیز نہیں ان کے پاس مال ہی نہیں تو پھر یہ دو جو سوال ہیں ذرائع آمدن کا اور مصارف کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں اس لیے فخرا جنت میں زیادہ ہوں گے اور مالدار کم ہوں گے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ مالدار جو ہیں وہ جنت کے ذاترے سے محروم ہوں گے نہیں ایک مالدار انسان اگر اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بناتا ہے تو اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے اگر وہ حلال کا قصد کرے اور حلال مال کمانے کی کوشش کرے اس کے لیے پسینہ بہائے سفر کرے پیچھے حدیث گزری نا اگر وہ اس سفر میں جو مال کمانے کے لیے گیا فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا شرف ملتا اور مال کما لیا اس کو رائے حت میں خرچ کرے اللہ کی راہ میں اس کا استعمال کرے اور حلال رقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کرے یہ نیکی ہی نیکی نیکی ہی نیکی ہے نیکیوں کا انبار لگ جائے گا حتیٰ کہ اہل و حال کو کھلانا بھی اللہ تعالیٰ صدقے کے طور پر لے گا کہ اپنے بچوں کے منہ میں لکما ڈال رہے ہو وہ مجھ پر قرض ہے تمہار جس کو میں نے لوٹانا ہے یہ مال شرف کا باعث بھی ہو سکتا ہے عثمان ہو اتنی نیکیاں کی مالی اعتبار سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف روا دیا ماں ذرا عثمان ہے ماں عملہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرو تو کوئی نقصان نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے کوئی نقصان نہیں معنی یہ کہ تم نے مالوی قربانیاں اس قدر دی ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری زندگی میں مستقل تمہارے عمل میں استقامل پیدا کر دی کہ تم گناہ کر ہی نہیں سکتے اور اگر دل فرض ہو بھی جائے گنا برقرار نہیں رہے گا بذریعہ طبع کو جلدی ختم ہو جائے گا تو یہ مال کا فائدہ مال اگر انسان کماتا ہے حلال ذرائع خرچ کرتا ہے یقینا اس کے لیے شرف کا خاص تو بار کہتے ہیں جنت میں مالدار کم ہوں گے فوکرات زیادہ ہوں گے اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گے؟ مرد کم ہوں گے اور اس کا سبب جب ایک عورت نے پوچھا تو ابھی میں یار سلا کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی رسول اللہ حسن نے شان فرمایا اس کے دو ہیں تو دور بعض میں العشیر ایک تمہاری زبانوں پر گاری گروز لانتے ملانتے بہت ہوتی اور دوسرا شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو نا فرمانی نہ شکریہ نبی اسلام نے تم اگر اپنی بیوی پوری زندگی احسان کرتے رہو بھلائیاں کرتے رہو بیتیاں کرتے رہو اور کبھی کوئی کمی دیکھ لی ایک بار تو فوراً کہتی ہے کہ ماں رہی تو خیر ان میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے کبھی پیچھے میں نے خیر نہیں دیکھی زندگی بھر کے احسانات ایک جملے میں ناشکری بن گئی اور یہ جملہ اس عورت کی ہلاکت کا باعث ہے اس لیے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ نظر ہیں اور مرد کم یہ دو اصب اس کا یہ نہیں کہ سب عورتیں ایسی نہیں بہت سی عورتیں اللہ نے پیدا کی ایک ایک عورت سو سو مردوں سے افضل ہے اپنے اخوا کی بنا پر اپنی نیکی کی بنا پر بہروزگاری کی بنا پر اور دوسرے جو مقارے میں خیر ہے زہر ہے عبادت ہے اس بنا پر کئی عورتیں سیفر ہزاروں مردوں سے افضل لیکن یہ ایک عمومی روش آپ نے ذکر کی کہ جہنم میں عورتیں زیادہ مرد کم جس کے یہ دو اسباب ہیں اللہ آئیہ جی <خروح> قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا سلیمان السیمی عن نبی عثمان عن سامتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت على باب الجنہ فکان عامت من دخلہ المساکین فکان پچھلی حدیث جیسا قمت على رسول اللہ, اللہ على باب میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا مانا جنت کو میں نے دیکھا اندر سے جیسے کہ پیچھے گزرا جنت میں جھانکا فقانہ من داخلہ ہے مساکین تو عام لوگ جو اس میں داخل ہوئے یا ہو رہے تھے وہ مساکین تھے غربا اور فقرات تھے مساکین مسکین کی جمع اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں لیکن وہ اس کی ضرورت سے کم ہو کام کرتا ہے ملازمت ہے یا کوئی نوکری ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے مگر وہ اس کی اخراجات کے لیے کافی نہیں وہ مسکین ہے غریب وہ ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہوں اور مسکین وہ ہے آمدنی کے ذرائع ہوں مگر اس کو پورے نہ پڑتے ہوں اور اس کی ضرورتوں سے کم ہوں اس لیے زکوٰۃ کے مستحق غرابہ بھی ہیں اور مساکین بھی وہ لوگ بھی جن کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے پاس ذرائع تو ہیں مگر ان کو پورے نہیں پڑتے تو فرمایا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو عام لوگ جو اس میں داخل ہوئے وہ مساجین تھے بحاب الجد محبوظ اور مالدار لوگ جو تھے وہ روک لیے گئے تھے کیوں روک لیے گئے حساب و کتاب کے ہم نے بتایا کہ ان کے دو طرح کے حساب ہیں یہ سارا مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اب ظاہر ہے کہ جب ایک ایک جرم کا حساب ہوگا تو معاملہ بہت ہی توڑ پکڑ جائے گا تبھی تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یب کر فقراء المسلمین الجنہ قبل النائے بنس یوم بحبم سمیات عام جو فقراء مسلمان ہیں وہ اغنیا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے پانچ سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے اور کی ایک حدیث میں دونوں شخص یعنی ایک فقیر اور ایک مالدار ہے دنیا میں دونوں کی دوستی ہوگی اور دونوں کو اکٹھا اچھا جنت کی طرف بھیجا جائے گا وہ جو فقیر مسلمان ہوگا وہ داخل ہو جائے گا اور جو مالدار اس کا دوست ہے بھائی ہے وہ داخل نہیں ہوا اب اس کے انتظار میں مگر داخل نہیں ہوا وہ اور بلاخر وہ پانچ سو سال بعد داخل ہوگا پوچھے گا اے اخی اینا کنتا میرے بھائی تو کہاں تھا یہ فقیر پوچھے گا مالدار سے مالدار کہے گا لقد حبست کہ تم جب داخل ہو کے مجھے روک لیا گیا اور وہ روکا جانا بڑا ہی ناپسندیدہ بڑا ہی ہولناک تھا سادہ من عرق مجھ سے پسینہ پہنا شروع ہو گیا اور اس پسینے سے اگر ایک ہزار اونٹ بھی آ کر سیراب ہونا چاہتا تو سیراب ہو جاتا اس قدر پسینہ رہا یہ جو تاخیر ہے اس قدر اس لیے کہ اس کے مال کا لطر حساب لے گا صاحب کے تعلق یہ دو چیزیں ایک کہاں سے کمایا اور دوسرا کہاں خرچ کیا النَّا صحاب الد او میرا بہم النار ہاں بتا جو جہنمی ہیں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا مانا فقیر ہونا جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے فقیر نیک بھی ہو صالح بھی ہو صاحب عقیدہ بھی ہو اگر ایک بندہ فقیر ہے لیکن بدکار ہے بدعقیدہ ہے تو اس کا ماننا یہ نہیں کہ اس کا فقر اس کو جنت میں لے جائے گا بلکہ اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں جائے گا اسی طرح مالدار بھی اس کا مانا نہیں کہ اس کو ہر مالدار کو روکا جائے گا اور پھر اس کو بلا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا نہیں اگر وہ مالدار جہنم کا مستحق ہے بدعقیدہ ہے مشرق ہے کافر یہ منافق ہے تو اس کو جہنم میں فوراً داخل کر دیا جائے گا تو مالدار جو ہے یعنی جنت میں لیٹ داخل ہوگا اگر وہ نیب اور صالح بھی ہو اور جہنم میں فوراً داخل ہوگا اگر وہ بدعقیدہ ہے مشرق کافر ہے اور فرمایا کہ محکوم تو ادا بابل علا بابل نار فائدہ عام اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو جہنم میں زیادہ جو داخل ہونے تھے لوگ وہ عورتیں تھیں جس کے سوال انہوں نے بیان کر دی جی قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن ابيه انه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جیئ بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادن یا اہل الجنة لا موت یا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحاً الى فرحیهم ویزداد اہل النار حزناً الى حزنهم یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس میں جنت و دونوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے اور بڑی ہولناک خبر ہے جہنم کے بارے میں اور بڑی عظیم بشارت ہے جنت کے بارے میں فرمایا کی لاسور اہل جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ اہل نار النار اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جی اب موت کو لایا جائے گا موت کو لایا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ موت لائی جائے گی بصورت عورت کبش مینڈے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دنیا میں موت کسی کو نظر نہیں آئی اور نہ نظر آتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سیاحت کے دن اس نا نظر آنے والی موت کو ایک مینڈے کی شکل میں منتقل کر دے گا تبدیل کر دے گا تو وہ مینڈا سب دیکھیں گے اور پھر اس کو ذمہ کر دیا جائے گا کہ وہ مینڈا ذمہ کیا جائے گا مانا موت کو ذمہ کیا جائے گا حتہ یوں جائے گا بین جنتی وار اس موت کو لایا جائے گا جنار لا موت ارے جہنم والو موت نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ انتہائی خطرناک خبر اہل نار کے لیے جو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ کبھی تو موت آ جائے گی اور یہ الزاب علیم ہماری جانیں ختم کر دے گا مگر آج ان کو یہ خبر مل گئی کہ موت کبھی نہیں آئے گی ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنا ہے لا موت موت نہیں آئے گی فرمایا کہ فیضزاد و احمد الجنت فراہم اللہ فراہم تو جنتی جو ہیں ان کی خوشی میں یہ خوشی اور شامل ہوگی جنت کی نیم سے جو متبدل ہو رہے تھے حورین اور نہریں اور باغات اور مختلف پھل اور پرندوں کے گوشت جو طرح طرح کی زیافتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو آج ان کو ایک خبر مل گئی کہ یہ اب عالم ہمیشہ کا ہے اور زندگی ہمیشہ کی ہے تو ان کی خوشیوں میں ایک, ایک عظیم خوشی ایک شامل ہو گئی اور یہ عظیم بشاد شامل ہوگی اور حمایوں کبئی ازاد الحد النار حسن الحسن اور اس کے برف جہنمے جو ہیں ان کے جو غم تھے تکلیفیں تھیں ان کی حضرتیں تھیں ان میں ایک تکلیف اور غم اور شامل ہوگی ایک غم کا اضافہ ہوگی ایک حضرت کا اضافہ ہوگی وہ جہنم کی حضرات میں جل رہے تھے سوچتے ہوں گے کہ شاید کبھی رہائی مل جائے گی کہ شاید کبھی موت آ جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی لیکن آج ان کو یہ خبر سنا دی گئی کہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ اور اب تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی تم باہر نہیں نکل سکو گے اور ہمیشہ جہنم میں جلدے رہو گے کبھی تم کو موت نہیں آئے گی یا الموت میں کل مکان وہاں ہو میے سے جہنمی کو ہر جگہ سے موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں وہ تم ملا یہ منہ تو ملا نہ مرے گا نہ زندہ اس کی عجیب ایک شکل ہوگی نظر آئے گا نہ یہ زندوں میں ہے نہ یہ مردوں میں ہے سانسیں چل رہی ہیں زندگی موجود ہے مگر عذاب کی شدت سے اس پر ایسی ایک ایک بے ہوشی تاریخ ہے ایسی ایک کلفت اس پر قائم ہے لگے گا زندہ ہے لگے گا مر چکا تو نہ موت نہ زندگی ایک عجیب سے درمانی اس کی شکل ہوگی جو انتہائی جو عذاب علیم کی کلفت کی نشاندہی کر رہا ہوگا تو اس عزیز کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو موجود ہیں ان میں دوام میں ہمیشہ کی ہم نے کل بتایا تھا اس سے قبل شاید الدین تین طرح کے گروہ ہوں گے ایک مواقع دین محمد جنہوں نے نافرمانی نہیں کی جن کی پوری زندگی طقبہ کی آئینہ دار تھی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے ابتدا داخل ہوں گے ہمیشہ رہیں گے دوسرے کفار ہیں مناقدین ہیں مشرقین ہیں احدال ہیں وہ جہنم ابتدان داخل ہوں گے ہمیشہ رہیں گے اور تیسرے وہ محمدین جن سے نافرمانی ہوئیں گناہ ہوئیں تو ان کی جو توحید ہے عقیدہ ہے وہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہوگا اور گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ شاہد تو عقیدے کی برکت سے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا داخلہ دے دے اور شاہد تو جہنم کا عذاب دے کر بلاخت عقیدہ کی برکت سے نکال لے اور جنت میں داخل فرما دے یہ تین طرح کے گیرو قیامت کے دن ہوں جی قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساء عن أبي سعيد من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا یہ حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اہل جنت کا ذکر ہے اور اس کے ایک عظیم شرف کا ذکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنت اور اہل جنت کے جو فضائل ہیں یہ حدیث ان تمام فضائل میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بشارت خوشخبری اور اس میں بشارت کے دو پہلو حدیث پڑھتے ہیں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرانی ہے ان اللہ تبار کا وساعلی یقول اہل اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت سے یا اہل جن اے جنت والو یقولون وہ کہیں گے لبعیق اور عبا ن اے ہمارے رب حاضر ہیں بار بار حاضر ہیں اور یہ بار بار کی حاضری سے تیری طرف سے سعادت کا شرف پانا چاہتے ہیں اور بار بار پانا چاہتے ہیں فتح تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر روزی کیا تم راضی ہو گئے جنت کا داخلہ پا کر راضی ہو گئے خوش ہو گئے فتح وہ کہیں گے وہ مال نالا نروا یا اللہ کیوں نہ وہ ہو وہ آتا تھا نا معلوم اور تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کسی مخلوق کو تو نے نہیں دیا جنت میں جب داخل ہو گئے اور جنت کی نعمتیں مل گئیں تو ہر جنت یہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے گا بلکہ یہ تو جنت کے داخل ہونے والے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت جہنم سے نکالے گا وہ موافق تھا لیکن گناہگار تھا گناہوں کی سزا پا کر جب وہ جہنم سے نکلے گا تاکہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو جہنم سے نکال کر ایک طرف رکھا جائے گا تو اسی میں وہ سمجھے گا کہ پوری دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان میں ہوں صرف اسی نعمت پر کہ جہنم سے نکالے جانے پر وہ سمجھے گا خوش نصیب ترین انسان میں ہوں لیکن کھڑا اس طرح ہوگا کہ جہنم اس کے سامنے ہوگی اور جنت اس کے پیچھے ہوگی اپنے آپ خوش نصیب سمجھے گا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اس ریس بن ہی گا نندا کہ یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا عمل اس طرح غالب ہوگا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا اور ساتھ ساتھ وہ کہے گا کہ وہ عزت دے گا لاسل وغیرہ رہا تیری عزت کی قصد تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا بس چہرہ میرا پھیر دے تو یہ بندہ جو جہنم سے نکالا گیا ابھی جنت میں داخل نہیں کیا گیا صرف اتنی نعمت پر اپنے آپ کو میدان معاشرے میں اور اس دن سب سے افضل شمار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دے دیا یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا ہوگا یہاں تو جنتی لوگ جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کیا تم راضی ہو گئے فیقو نا نا گڑوا ہم کیوں نہ راضی ہوں آتَيْتَنَا بقد مِنْ خلق اور تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو نے کسی اور کو نہیں دیا اتنا عمدہ اعلی مقام میں دے دیا اتنی نعمتیں عطا فرما دی کا انا افضل من الفرمائے کہ آج میں تمہیں ایک چیز دینے والا ہوں جو سب سے افضل ہے اب تب جو کچھ تمہیں عطا کیا اس سب سے افضل آج تو وہ کہیں گے یار اب بین شعین افضل من کا اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے اتنی علی شاہ نیم سے ماضی اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور خلع علیہم رضوانی ولا است علیہ کہ آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا خوش رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا میں نے اتار دی نازل کر دی ناراضگی کا امکان اٹھا لیا اب میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ بھی مشان حدیث اس میں اہل جنت کی بشارت کے دو پہلو ایک اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کرنا باقاعدہ اللہ ان سے مخاطب ہے اور جنتی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے راضی ہو گئے خوش ہو گئے کتنا یہ عظیم سوال ہے کتنی عظیم نعمت ہے کہ ربے ان سے مخاطب ہے ان سے کلام فرما رہا ہے اور کلام بھی کتنا شاندار راضی ہو گیا خوش ہو گئے اور پھر جنتی جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام فرما رہے ہیں جنتی مزید جواب دے رہے ہیں تو یہ کلام کلام الرحمٰن اہل جنت سے یہ ایک عظیم بشارت کا پہلو یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی صفر کلام کو ثابت کرتی ہے اس کا کلام فرمانا حق ہے اور یہ حدیث رد کرتی ہے جامعہ کا متضلہ کا جو کلام کو نہیں مانتے یہ وہ ماتوری دیا جو کلام کو مانتے ہیں مگر کلام نفسی قرار دیتے ہیں یہاں کہاں کلام نفسی کا شائبہ ہے براہ راز باتیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں وہ اللہ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں تو جو بحمد اللہ مسلک احدالحدیث کا اہل سننا کا صفت کلام کے وارانے میں یہ حدیث بڑی حکومت کے ساتھ صفت کو ثابت کر رہی ہے اس کا کلام فرمانا حق ہے تو یہ ایک عظیم بشارت اہل جنت کے لیے کہ اللہ ان سے مخاطب ہوگا کلام فرمائے گا دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مستقل اپنے رضا اتار دے گا اپنی محبت اپنے رضا اپنا خوش ہونا اتار دے گا ہر جنتی کے لیے یہ وعدہ فرمائے گا میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا ہمیشہ راضی رہوں گا ہمیشہ کی لذا مرض میں اکبر اس کی تو تھوڑی سی لذا بھی سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ تصور کرنا چاہیں کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے تو اللہ نے اس کے نشاندہی فرمائی ورضوان اللہ اکبر اللہ رب العزت کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے تو آج تو مستقل اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان ہو رہا ہے خود اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا تو یہ حدیث اہل جنت کے مظائل میں سب سے اونچی چوٹی پر فائز ہے جس میں فضیلت کے دو پہلو ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا جنتیوں سے کلام فرمانا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے ہمیشہ کے لیے اپنے لذا کا وعدہ فرما لینا اور یہ کہہ دینا کہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا اللہ مجھے ہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالیٰ کے احمد کے دن کلام کرے گا اپنی محبتوں کے اپنی کے جی سے قال قال قال محمد عن سمعت فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرضت منزله حاركه مني فاين يكون في الجنه اصبر واحتسب وان تكون الاخره ترى ما اصنع فقال ويحك او هبيلتي او جنه واحده هي انها جنان كثيره وانه لفي جنه الفردوس دي حديث سیدن انس بن مالک رضی النحو کی روایت سے اسی بہ حاری سب یوم بدری نہیں ہارثا یہ حارث بن نعمان جنگ بدر میں شہید ہو گئے جنگ بدر میں شہید ہو کے وہ غلام چھوٹا بچہ سے چھوٹے بچے کا معنی یہ نہیں بہت بڑی عمر نہیں تھی کم سنی تھی کم عمری تھی اور اس کو اس لیے نویر اسلام نے مقاتری کی صف میں نہیں کھڑا کیا تھا لڑنے والوں میں بلکہ نوزارہ میں رکھا تھا نوزارہ جو نگرانی کریں ترصد کریں ادھر ادھر کی خبریں اور پہرا چوکی داری وغیرہ تو یہ نوزارہ میں سے ایک بڑھ تیر آیا پتہ نہیں چلا کسی نے یہ چلایا سر وہ اس کو لگ گیا اور یہ شہید ہو گیا تو اس کو شہادت کا رتوہ ملا ان مجاہدین کے ساتھ جو بھی جائے گا وہ جیسے بھی مرے فوت ہو وہ شہید ہے ابھی میدان جہاز میں نہیں پہنچے رستے میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے لوٹتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے یا میدان جہاز میں کوئی بھی جوٹی ہو چوکی داری کی ہو پہرے داری کی ہو ترسد کی ہو نگرانی کی ہو یا وہ لڑنے والوں میں ہو اگر اس کی موت آ وہ شہادت کی موت ہے دین اسلام کا عظیم شرف اور جہاد کی فضیلت کہ جو بھی اس میں شریک ہوگا جیسے بھی اس کی موت آ جائے وہ شہادت کی موت حارثہ بن رحمان نوارہ میں تھا چوکی داری نگرانی یہ اس کو تفویض کیا گیا تھا تو ایک تیر اس کو لگا اور یہ شہید ہوگی فجاد امنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی والدہ نبی اسلام کے پاس آئی فقالت اور کہا یا رسول اللہ قد عرفت تھا منزلہ تھا حارثہ آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا میرا بیٹا تھا آپ جانتے ہیں اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا تعلق یہ تھا کہ یہ اکلوتا اس کا بیٹا تھا شوہر بھی نہیں تھا اس کا بھائی بھی نہیں تھا کوئی اور کوئی رشتے دار بھی نہیں تھا بس یہ ایک ہی بیٹا تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا اس کو کھلانے پلانے کی اور جو بھی اس کی ضروریات انہیں پورا کرتا تھا اور یہ جنگ بدر میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ حادثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا بڑی خدمت کرتا تھا اور سارے حقوق کا خیال رکھتا تھا اور وہ میرا زندگی کا واحد سہارا تھا اور کوئی نہیں شوہر بھی نہیں بھائی بھی نہیں کوئی رشتے دار بھی نہیں کوئی بیٹی بھی نہیں بس وہ ایک ہی بیٹا میری کل کائنات تھا اور وہ جنگے بدر میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا فوج جنگ اب مجھے ایک بات اذیت دے رہی ہے کہ میرا بیٹا اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا اگر وہ جنت میں ہے تو اص در وہ پھر میں صبر کر لوں گی اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لوں گی وہیں تک اخرا اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو تارا ماںنا پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گی میں بہت رو گی اور بہت زیادہ جزا فضا کروں گی اور بڑا تجروں کا اظہار کروں گی کیونکہ پھر صبر کے بندن ٹوٹ جائیں گے اگر بیٹا جنت میں گیا تو پھر تو ممتا کو قرار آ جائے گا صبر کر لوں گی لیکن اگر جنت میں نہیں گیا اور اللہ نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو پھر مجھے خبر نہیں رہے گا بڑا رو گی بڑا جزا فضا کروں گی کیونکہ ایک بات یہ گردش کر رہی تھی کہ ہارثہ کو ان میدان عہد میں شہادت نہیں ملی بلکہ ایک انجان پیر سے یہ فوت ہوا تو پتا نہیں یہ موت کس کھاتے میں جائے گی یہ چیز میں ہرسہ کو بھی پریشان کر رہی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ مجھے خبر دیجیے میرا بیٹا کہاں ہے اور میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا اور ویسے بھی صحافہ کی نظر جو تھی عمل کے تعلق سے عمل کی قبولیت پر ہوتی تھی ہماری نظر عمل پر ہوتی ہے تبھی تو ہم ریا کار بن جاتے ہیں کہ ہمارا عمل دنیا دیکھ کے شہرت ہو نام بری ہو مگر وہ دنیا کی شہرت کے حریص نہیں تھے بلکہ ان کی طلب اور ان کی جستجو ایک ہی ہوتی ہے کہ جو عمل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہے یا نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو وہ بیٹا جنگ بدر میں شہید ہوا لیکن پھر بھی آ کر سوال کیا کیونکہ ہر بندے کا انجام اللہ جانتا ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ربا قدیم البین صفحی اللہ عالم بنیت ہی کہ بعض ایسے لوگ جو دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر جاتے ہیں دو صفحے کون سی ایک مسلمانوں کی دوسری کفار کی مانا وہ شخص صفی عمل نے کھڑا تھا مسلمانوں کے ساتھ ڈٹ کے لڑا اور وہیں شہید ہو کر گر گیا قتل ہو گیا اللہ عالم بنیت ہی عمل تو بہت بڑا ہے مگر اس کی نیت کا حال اللہ جانتا یہاں کیوں آیا کیوں لڑا کیوں شہید ہوا کیوں جان قربان کی کیوں سارا خون بہا دیا اللہ کے لذا کے لیے یا دنیا کی وہوا کے لیے دنیا کی شہرت کے لیے اپنی شجاعت کا ثقہ قائم کرنے کے لیے کیا اس کی نیت تھی کیا اس کی سوچ تھی عمل تو بہت, بہت بڑا ہے مگر قبول عمل اخلاق کے ساتھ ہے اور یہی بات ام حادثہ کے ذہن میں تھی کہ بتائیے اللہ تعالی نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی اللہ نے قبول کر لی تو ممتا کو قرار آ جائے گا پھر میری یہ دنیا کی تنہائی جو اس کا ایک صدمہ ہے مجھے وہ تل جائے گا اور اگر بیٹا چلا کہ اللہ نے قبول نہیں کیا پھر میں صبر نہیں کر پاؤں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نشا فرمایا حقی حقیق ح کو میں حرصہ سوس ابا حبیل تھی کیا تو اپنی اقل گم کر چکی ہوش و حواف گم کر چکی ہو کھو چکی ہو ابا حبیل تھی ان بیٹے کی جنائی پر اتنا سدمہ کہ تمہاری اقل تمہارے ٹھکانے نہیں ہے ہوش و حواف تمہارے گم ہو چکے سنو اب ا جنت واحد ہیا, کیا وہاں ایک جنت ہے نہیں انا کثیرہ جنتیں بہت سی ہیں وہ انح جنت الفردوس اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے جو سب سے اعلی جنت ہے جو رحمان کے عرش کی رحمان کا عرش اس جنت کے اوپر اور جنت کا چھت اس پر رحمان کا عرش ہے سب سے اعلی جنت سب سے افضل جنت تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے یہ ایک شہید کا مقام اور یہی حصہ باب سے متعلق ہے باب صفت الجنت جنت کی صفات تو جنت کی صفات میں سے کفت یہ ہے کہ جنتیں بہت سی ہیں اور سب سے اعلی جنت جنت الفردوس اور یہ حدیث حارثہ بن نعمان کی فضیلت پر بھی ہے اور ان کی والدہ کی بھی کہ جن کی جو اصل نظر تھی وہ قبول عمل پر تھی اور یہی ہماری نظر ہونی چاہیے ہم اعمال کے ڈھیر تو لگاتے ہیں مگر ریا کے ہو کر کہ دنیا کو ہمارے عمل کی اطلاع ملے واہ واہ ہو ایک اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں اور جو حارثہ کو مقام ملا جنت الفردوس کا ایک تو میدان بدر میں شہید ہوئے دوسرا اس کے اس مقام کی وجہ ایک اور امام بخاری رحم اللہ ایک حدیث لائے ہیں ادب المفرت نے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی قرآن کی تلاوت کی آواز سنی جب میں نے غور کیا تو آواز حارثہ کی تھی پھر فرمایا کہ کدار بر روح بر روح بر یہ صلا ہے ماں کی خدمت کا کیونکہ حارثہ بن نعمان کانا بار گندے اپنی ماں کے بڑے خدمت گزارتے تو حارثہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ میں یہ آواز آتے جبی کو سنائی یعنی فضیلت یہ شرف ان کو دیا اس شرف کی بنیاد کیا تھی ماں کی خدمت حالانکہ جنگ بدر کا شہید ہے مگر یہ سلا ان کو ماں کی خدمت سے ملا تو فرمایا کہ میں جنت میں قرآن کی آواز سنی غور کیا تو آواز حارثہ کی تھی کضا نکل گر رحا نکل گر ماں کی خدمت کا حسن سلوک کا یہی صلہ ہے چل رہا تھا اس طرح عطا فرماتا ہے وطن